بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے حمد شاکرین شکر کرنے والوں کی حمد یہ حمد شاکرین حمد کی دال پر زبر پڑی ہے اس لیے کہ یہ منصوب بے الخافض ہے کا حمد شاکرین ٹھیک ہے سلاۃ وسلام اور درود و سلام ہو اللہ خیر البریتی مخلوق میں سے سب سے بہتر پر خیر البریہ بریہ مخلوق محمد یہ بدل ہے مخلوق میں سے بہترین یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو اچھے بیان کہہ سکتے ہیں وہ علی طیبین طاہرین اور آپ کی آل سے جو کہ طیب و طاہر ہیں الفرائض نصف العلمی براست آدھا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض الناس علم الفرائض براست سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ فنہا نصف العلمی کیونکہ یہ آدھا علم ہے روایت ضعیف ہے یہ روایت ثابت نہیں الحقوق المتعلّاتی تاریخہ تل میتی تاریکہ میت کے تاریک کے متعلق حقوق و فتحتا و کث بمانہ مفول ہے یعنی متروکہ قال علما ہمارے علماء یعنی حنفیوں نے کہا رحمحمہ اللہ تعالیٰ تتعلق اللہ کو بھی حقوق الباتن مرتبات میت کے ترکے کے ساتھ چار حق تعلق رکھتے ہیں میت کے ترکے سے متعلق ہیں چار حق مرتبہ بال مرتبات بالترتیب حقوق الرباتن مرتبات چار حق ہیں بال ترتیب آغاز کیا جائے گا بھی تکفینی ہی و تجہیزی ہی اس کے کفن دفن سے تکفین کفن تجہیز کہتے ہیں کہ موت سے لے کے دفن کرنے تک کے جو معاملات ہیں وہ سارے تجہیز من غیر تبدیرین فضور خرچی کے بغیر ولا تقدیر اور کنجوسی کے بغیر ماں باقیہ مالی ہی پھر اس کا تجہیز و تکفین کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کے سارے مال سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی تقدا دوں اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے من جمیلی ما ماں باقیہ میں مالی ہی اس کے باقی ماندہ سارے مال سے سماتن فادو وسا یا ہوں پھر اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے گا من سلوسی ماں باقیہ بعد دینی قرض کو ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچا اس میں سے ایک تہائی مال کے ساتھ سما تم فضو وسایا پھر اس کی وسیعتیں پوری کی جائیں گی منسلو سی ماں باقی بعد قرض کے بعد باقی ماندہ کے ایک تہائی سے فضو پھر باقی پھر باقی, باقی تقسیم کیا جائے گا بین نہ ہی اس کے وارثوں کے درمیان بالکتاب والسنت واجماع الامتی کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق بال کتابی و سنتی و اجماع امتی کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق با کا کیا کرنا ہے مطابق, مطابق ترتیب و تقسیم تارے ترکے کی تقسیم کی ترتیب فیوب دب صحابل فراعید آغاز کیا جائے گا اصحاب الفراعد سے بحم اللہدین الحم الحام المقدرت في کتاب اللہ تعالی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر شدہ ہیں سمہ بل اصاباتی من جہت نصبی پھر نصبی عصبات سمہ بلاباد من جہت الصب اسابات کے ساتھ آغاز کیا جائے گا یعنی اسحاب الفروز کے بعد منچیہاتی نسب جو نسبی اصابات ہیں والا آساب تو کیا ہوتا ہے کلو میں یقو ماں اب کت ہوں اصحاب الفرا وہ جو اصحاب الفراعد کا بچا ہوا مال لے لے میں یقو جو لے لے ماں وہ کچھ اب جس کو باقی چھوڑا ہے اصحاب الفرائضی اصحاب الفرائض نے فرادی اور اکیلے ہوتے ہوئے یعنی کہ اگر یہ اکیلا ہی ہو یا ہریزو جمی المال تمام مال سمیٹ لے گا یا حریزو سمیٹ لے گا جمی المالی سارا مال ثم بلاساباتی من جہت سبب پھر اسابات بطریق سبب سبب اسابات وہ ہوا مول احتا تھی اور وہ ہے معتق آزادی کا مالک مولتاقا سم آساباتی الت ترتیب پھر معتق کے اسابات بال معتق کے جو اسابات نسبی ہیں وہ الگ ترتیب رد علی فروز الفروض تھی پھر رد ہوگا زویل فروز پر جو نصب نصبی زویل ہیں بے قدر ان کے حقوق کے مطابق یہ ذیل فروظ نصبیہ جو کہا ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ جو مساحرت والے زویل فروض ہیں ان کو نہیں زوجین پر رد نہیں ہوگا سما زبیل الارحام پھر زبیل الارحام سما مول المالاتی پھر مول المالات مول المالات مولل موالات کس کو کہتے ہیں کہ مرنے والا جس کو کہ انت مؤلا وہ مولل موالات ہے ٹھیک ہے داری سونی ادا متو میں مر گیا تو میرا تو وارث یہ کیا ہوگا مولل موالات یہ میت کا وارث بھی بنے گا اور اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کی طرف سے دیت بھی دے گا مولا الموالات سنبل مقرر له مقرر له غیر مقر الحو مقر لحو بن پھر مقرلو بن نصبی الغیر جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو غیر کے نصب پر مقرلو بن نصبی الغیر غیر کے نصب پر جس کے لیے اقرار کیا گیا ایک ہے اپنا نسب میرا باپ میرا بیٹا یہ اپنا نصب ہے ایک ہے میرا بھائی بھائی کہیں گے تو کس کا نصب ہے اپنا نہیں بلکہ باپ کا چچا کہیں گے تو پھر نسب کس کا ہوگا دادے کا بھی نصب ہی سلم یس بت نسب بھی اکراری ہی من اس طرح سے کہ اس کا نصب اس غیر کے اقرار سے ثابت نہ ہو یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا بھائی ہے اب اگر اس کے باپ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ مکر لہو نہیں رہے گا پھر یہ بھائی بن کر اضا مات الم کر ہی جب اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر فوت ہو پھر ملے گا اگر مرنے سے پہلے کہہ گیا کہ نہیں نہیں یہ میرا پائی نہیں پھر حصہ نہیں ملے گا من سالو بھی جمی دل پھر منہ سالو بھی جمی جس کے لیے تمام مال کی وصیت کی جائے سما بیت المالی پھر بیت المال فصل الفل مبانعی مبانع کے بارے میں فصل المانع من الرفی ارباتن وراثت سے ماننے چار چیزیں ہیں ارق و غلامی وافرن کانا او وہ نامکمل ہو یا مکمل ہو غلامی پوری ہو یا ادھوری وافرن پوری ناقیسن ادھوری والقتل الدھی اور وہ قتل اللہ کو بھی ہی وجوب القساس جس کے متعلق ہوتا ہے قساس کا وجوب یعنی غلامی وہ تھوڑی غلامی ہو یا زیادہ غلامی ہو وافر غلامی وہ مکاتب ناقص غلامی مدبر قتل جس پر کساس واجب ہوتا ہے مسلمان کافر کو قتل کر دے تو کساس نہیں ہوتا ابل کفارا یا کفارہ واجب ہوتا ہو کفارہ کب واجب ہوتا ہے جب کسی معاہد کو قتل کرے وختلاف دینی دین کا اختلاف وختلاف دارینی اور دارین کا اختلاف یا حقیقت ہو جس طرح حربی اور ذمہ ایک دار الحرف میں رہتا ہے اور دوسرا ذمی ہے او حکمن یا حکمن کل مستمنی و ذمی جس طرح مستعمین اور ذمی ہے مستعمین کا حقیقی دار تو دارالحرب ہے لیکن وہ امان لے کے اور ذمی وہ جزیہ دے کے رہ رہا ہے اول حربی من دارئینی مختلف عینی یا دو مختلف داروں کے حربی جس طرح ایک روسی دوسرا انڈین ایک اسرائیلی دوسرا امریکی و دارو اور جو دار ہے ان نام باختلاف و وہ مختلف ہوتا ہے دفاع کے مختلف ہونے کے ساتھ مانا دفاع یا فوج مانا فوج اور ملک بادشاہ ملک جو ہے وہ الگ اس کا الگ بادشاہ اس کا الگ لن کے داعل قسمت ہی فیم بینہ ہوما ان کے درمیان عسمت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے اس کی الگ ہے اس کی الگ ہاں بابو مارفت الفرو و مستحق ٹی مستحق ٹی باب ہے فروز کی پہچان اور اس کے مستحق لوگوں کی پہچان کے بارے میں یہ تو ہم نے یہاں تک تو کل پڑا تھا نا آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے الفروز المقدرت في کتاب اللہ تعالی ستاتن کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے چھے ہیں ان نصفو ورربعو وصمونو کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے چھے ہیں نصف ربعو سمونو اور سولوسان سلوس اور سدس الت تجویفی ود تنصیف الط تذبیفی اس کی وضاحت آپ کو بتائی تھی کی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈبل اور ایک دوسرے کا نصف ہوتے ہیں نصف کا نصف روبو ربو کا نصف سمن سمن کا ضعف ربو ربو کا ضعف نصف سلوسان کا نصف سلوس اور سلوس کا نصف سدس سدس کا ضعف سولوس اور سلوس کا ضعف سولوسان ٹھیک ہے وہ اسامی اس نا آشارہ نا فارن حصے چھ ہیں لینے والے بارہ ہیں من الرجال چار مرد ہیں وہ کون ہے ال اب و جاد سے مراد جدے صحیح جدے صحیح کسے کو کہتے ہیں وہ اب ال ابی و ان الا باپ کا باپ اوپر تک باپ کا باپ باپ کے باپ کا باپ باپ کے باپ کے باپ کا باپ و ان علا و اخ ول اخلیم وخلیفی بھائی و زوجو اور کسم خامند یہ چار مرد ہیں اب جد صحیح اخلی ام اور زوج سمانسائی اور آٹھ عورتیں ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہننا ازو بیوی ہوم منسٹری و بنتو بیٹی و بنت البن بنت البن و انصافالت نیچے تک بنت البن بنتو ابنل ابن بنتو ابنی ابنل ابن, ابن, ابن انصافالت نیچے تک ول اختلی ابن و اینی بہن اینی بہن لی اب ماں باپ دونوں کی طرف سے سخی لی ابن اختلی اب اللہ بہن باپ کی طرف سے سکی ماں کی طرف سے مدریئی سوتیلی لی اومن اور اخیافی بہن ماں کی طرف سے سکی باپ کی طرف سے سوتیلی مدری اور ماں بل جدہ تو صحیح اور جدہ صحیحہ جدہ صحیحہ کیا ہوتی ہے واحدیلا نسبت جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد نہ آئے جدہ صحیح آ جائے لیکن جد فاسد, فاسد نہ آئے نہیں یہ دیکھو جدے سے ہی کون ہے اب الا اب و این اللہ جدے سہی وہ ہے میت کی طرف نسبت کریں درمیان میں اوم نہ آئے اوم آ جائے گی تو جدے فاسد بن جائے گا سمجھ آ گئی بات تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ میت کے ترکے کے چار حق ہیں نمبر ایک اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا پھر اس کے باقی مال سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اسے جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی کے ساتھ وصیتیں پوری کی جائیں گی اور پھر کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق برا سا کو مال تقسیم کیا جائے گا بارسوں میں سب سے پہلے آئیں گے صاب الفروز اللہ دین السام في کتاب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسبا من جہاد نصب نسب اسبا نصبی اسبا نصبی کل یادو ماں اب کتھاب الفرا عیدی یہ کون ہے کُل من یا ما ماں اب کت ہو صاب الفرا عیدی سے باقی ماندہ مال لے جاتے ہیں وہ بندرین فراعاد یا عیدمی المال اکیلا ہو تو یہ سارا مال ہی لے جاتا ہے الفروض نہ آئے تو پھر سارا مال اس کا اس کے بعد عصبہ من جہت السبب. من جہات مول الحتاقاتی یعنی معتق مرتق اس کے بعد سببی کے عصبات پھر رد الاد بل فروبیا تھی وقدری حقوقی ہم اور رد الاد بل فروبیا تھی بقدری حقوقی هم. پھر رد ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد زبل ارحام اس کے بعد زبیل ارحام زبیل ارحام کے بعد مولا ال مولا مول موالات اس کے بعد مکرل بنبی الغیر نسبر ہی منظالی کلغیر مکرل مکرلو کے بعد من سالہ بل مار اس کے بعد بیت المال دس برے ہو گئے موانے عرص وراثت سے مانے چار چیزیں ہیں قتل اللہ دیتا اللہ وجوب وجوب و ولقفا دوسرا ارخ غلامی وا فرن کانا او ناقصن ٹھیک ہے دوسرا اختلاف دارئن اختلاف دارئین ٹھیک ہے اما حکمن و اما حقیقتا کل <سلم> مستنی و دھا اختلاف الدین دین کا اختراف یہ چار معنی عرص ہے کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے کتنے ہیں نصف ربو سمن سلوسان سلوس اور سدس الگ تجبی فی بد تنصیب اور لینے والے بارہ ہیں حصے چھ لینے والے بارہ چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مردوں میں کون ہیں زوج اب جد صحیح اخلیم اب جد صحیح اخلیم اور زوج چار آٹھ عورتیں کون کون سی ہیں بند بنت البند و انصافالت یہ ایک دفعت کا اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے بند بنت البند و انصافالت ٹھیک ہے ای بہن اللاتی بہن اخیاتی بہن اوم جدہ سہی جدہ جدا جدا سہیا کون ہے اللہ کی لا تیلا دخلوفی نسبت میتی جد فاسے جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے جدے فاسد نہ آئے بس اتنا سا سبق بلال کھڑے ہو جاؤ سبق سناؤ آج ہم نے کیا پڑھا ہے پہلے صرف آج آج کا پڑھا کتاب اللہ میں مقرر شدہ کلی سے چھ ہاں لینے والے بارہ ہیں چھ حصے کون سے ہیں ایک طرف سے ایک سائڈ سے شروع ہونا ہاں سولو سلوسان نصف روبو سمن الگ تذبیفی و تنصیب ہاں لینے والے کل بارہ ہیں چار اور آٹ اور آٹھ اور عورتیں چار مرد کون ہیں ہاں جدے اور آٹھ عورتیں ہاں جیت بنتو لائی تین بہنیں اینی آئیم اخیافی آئیم اللہ دی بہن آئیم آئیم اور اوم اور جدا صحیحہ بیٹھ جاؤ بھائی زاہد آپ کھڑے ہوں آپ کو ہوا لگے آپ <laughs> <laughs> بتائیں آج ہم نے کیا پڑھا ہے چھ ہیں ہاں ہاں سولوس سولوسان ترتیب کے ساتھ اللہ تجعی کی لینے والے ہاں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مرد کون سے ہیں جدے, جدے سے ہی اصل میں اب کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اوپر والی سائڈ پوری کر لینا اب جدے سے ہی اخیافی بھائی اور زوج ہاں آٹھ عورتیں کون کون سی ہیں ہاں زوجا ہاں جیسا پلافی لاتی یعنی بہن آگے دو رہ گئی اوم جدا سہی ہاں اور جدہ صحیح وہ تو بتا دینا تینوں بہن ہیں ایفی لاتی بیٹھ جاؤ زاہد کو یاد ہو گیا تو سب کو یاد ہو گیا چلیں جائیں <سؤال>